اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائی گا اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زادے آسان ہونا چاہیے اور اسی کے لیے ہے سب سے برتر شان اسمانو ہے اور زمہ میں اور وہی عزت و حکمت والا ہے